عبد و رسول و بعد معزز ناظرین و سامعین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر جمعہ کو امام نبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ترین کتاب الربعین کی شرح آپ کے سامنے لگاتار کی جا رہی ہے آج ان اللہ حدیث نمبر پینتیس سے شیخ محترم اپنے درس کا آغاز فرمائیں گے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ درجمئی اور سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو سنیں اور جو پوائنٹس اور جو فائدے شیخ درس کے دوران ہمیں دیں انہیں نوٹ بھی کرتے رہیں میں تمام شا... مشارکین کا اور خاص طور سے شیخ محترم کا بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ شیخ اپنا وقت دیتے ہیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفید فرماتے ہیں انہی چند باتوں کے ساتھ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے اور شیخ محترم کے علم سے سب کو مستفید فرمائے نزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شی کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں شیخ شاید پھر واپس جڑیں گے اچھا, اچھا. چلیں کوئی بات نہیں ہے ان شاء اللہ شیخ تقریباً آ چکے ہیں اور دیکھیے آج لوگ بہت کم ہیں اس سے پہلے کے درواز میں ماشاءاللہ کافی تعداد رہتی تھی اور امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ دھیر دھیرے دھیرے لوگ جڑ جائیں گے لیکن شیخ کا ایک ایک شیخ واپس میں جی جی شیخ کا ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اس لیے میں لوگوں سے ہی گزارش کروں گا کہ شروع درد سے لے کر کے آخر تک حاضر رہیں اگر دو چار پانچ منٹ کے بعد بھی دس منٹ کے بعد آپ حاضر ہوتے ہیں تو بھی بہت ساری قیمتی باتیں آپ سے چھوڑ سکتی ہیں اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت سے پہلے ایک دو منٹ پہلے ٹھیک حاضر ہو جائیں تاکہ شیخ کی پوری گفتگو سے کہ ماحق ہم اور آپ لوگ استفادہ کر سکیں شیخ الحمد للہ تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں شیخ سے دوبارہ گزارش کروں کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درد کا آغاز فرمائیں اللہ تعالیٰ شیخ کے فات فرمائے اور ان کے علم سے ہم سب کو فائدہ پہنچائیں جزاک ملا خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و خير الحديث كتاب الله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 میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ما اور بہنوں امام النوی کی جمع کی ہوئی چالیس حدیثیں بیالیس حدیثیں جو الاربعون نوویہ کے نام سے مشہور ہیں جو دین کی نہایت ہی بنیادی باتوں اور بنیادی اصولوں پر مبنی ہیں اس کا ایک طویل سلسلہ کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے اور اس میں ہم تقریباً یعنی اس کی چوتیس حدیثیں مکمل کر چکے ہیں آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے کی احادیث کا مطالعہ کریں گے اور اس کے معنی اور اس کے تعلق سے جو احکام ہیں ان احادیث میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات حکمت سے بھری ہوتی ہے زندگی میں ایک انسان کو کیا سوچنا چاہیے کیا بولنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے ان احادیث سے یہ صحیح اصول اور صحیح طریقے ہم کو معلوم ہوتے ہیں کب بولنا چاہیے کب خاموش ہونا چاہیے کب عمل کرنا چاہیے کب رکنا چاہیے صبر کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں انسان اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر خود طے نہیں کر سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسان کو زندگی کے مختلف مواقع پر مختلف احوال میں صحیح عمل کرنے کا کی رہنمائی اور اس کا طریقہ معلوم ہوتا ہے لہٰذا ایک ایک حدیث کو غور سے سمجھنا پڑھنا اور سمجھنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بھی چیز ہے اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑا فائدہ دنیا اور آخرت کا چھپا ہوا ہے تو ہم آج اگلی حدیث دیکھتے ہیں مسلمان کے ساتھ اچھے سلوک کی اہمیت کیا ہے دو حدیثیں ایک کے بعد ایک 35 اور 36 نمبر کی حدیثیں ہیں ان دونوں حدیثوں میں پہلی حدیث میں عموماً وہ چیزیں جو برائیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ یہ بری چیزیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ مسلمان کو مسلمان کا بھائی بن کر رہنا چاہیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اس کی جان اس کے مال اور اس کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اس کے سلسلے میں کوئی غلط قدم اس کو نہیں اٹھانا چاہیے اس حدیث میں یہ بات ہے آنے والی حدیث میں جو اس کے بعد والی حدیث ہے مسلمان کے سلسلے میں احسان والا سلوک اس کی عزت کے تعلق سے اس کی جان کے تعلق سے اور اس کی پریشانی میں اس کے کام آنا اس حدیث میں اس کو تکلیف نہیں پہنچانا تکلیف میں اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دینا اور اس سے متعلق جتنی باتیں ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے کو غرر نہ پہنچائے یہاں اس حدیث میں یہ باتیں ہیں اور آنے والی حدیث میں ایک مسلمان اس دوسرے مسلمان کی تکلیف اور اس کے غرر کو دور کرنے کی کوشش کرے تو اس طرح سے سمجھ لیجئے یہ دو حدیثیں ہیں جن کا باہمی بھی ایک ربط ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث کے کی الفاظ کیا ہیں ان ابی ہو رضی اللہ تعالی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ولا تنا جشو ولا تباغضو ولا تبا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات ثلاث مرات بحسب مرئ من الشر أن احقر اخو المسلم كل المسلم كل المسلمين على المسلم حرام دم ہو وہ مالو ہو وہ اردو ہو مسلم کئی باتیں اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ باتیں جس سے اسلامی معاشرہ بگڑتا ہے باہم باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں اور یہ تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے ایک اس کی جان اس کا خون اس کی زندگی دوسرے اس کا مال اس کی پراپرٹی اس کی ملکیت تیسرے اس کی عزت اس کی عزت ان تینوں چیزوں کے سلسلے میں بتایا گیا کہ ان تینوں چیزوں کا احترام کرنا اور انہیں نقصان نہ پہنچانا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ اسلامی اخوت کا لازمی تقاضا ہے لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا نہ کرے اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحا اب, اب شمار کرتے چلے جائیں کیا کیا باتیں ہیں نمبر ایک لا تحا آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ولا تناجشو اور آپس میں تناجش مت کرو آگے ہم جا کے اس کو دیکھیں گے کیا ہے وہ ولا تباغدو اور ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہ کرو برو اور آپس میں ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ ولا اب ابا دکھلا بھائی اباد اور ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک اپنے مسلمان بھائی دوسرے کی بے پر بے کرے اس کی ڈیل پر خود بھی ڈیل کرے وہ بزنس کر رہا ہے کسی سے معاملہ ہے اس سے بڑھ کر اس سے معاملہ کرے اس کے مقابلے میں اس کی بے پر بے کرے وقون و اباد اللہ اخوانہ بلکہ تم آپس میں اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ غلط سب صحیح تھا اخوان اور تم اے اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ بھائی بھائی بن کر رہو المسلم اخ المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا ہو وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ولاقل ہو اور اس کو اس کے حال پر مظلوم چھوڑ نہیں دیتا وق ہو اور اس کو جھوٹ نہیں بولتا اس سے جھوٹ نہیں بولتا ہے یا بعض علماء نے کہا اس کو جھٹلاتا نہیں ولا یکقر ہو اور اس کی تحقیر نہیں کرتا اس کو حقیر نہیں سمجھتا گھٹیا کم تر نہیں سمجھتا اب تک وہاں تقوا یہاں ہوتا ہے تقوا یہاں ہوتا ہے وہ یوشیر الاسدری طلا تمرات اور آپ نے تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوا یہاں ہوتا ہے یعنی دل میں ہوتا ہے بے حسبر امن شرری حقیر مسلم ایک مسلمان کے لیے ایک شخص کے لیے اس کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے کل المسلم عل المسلم حرام مسلمان کی ہر بات ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے یا اس کو نقصان پہنچانا حرام ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں دم ہو و مال ہو و اردو ہو اس کا خون یعنی اس کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان اس کا مال اور اس کا اس کی عزت محترم ہے اس کو نقصان پہنچانا حرام ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کس طرح سے سماج کی بھلائی کے لیے یہ ضروری ہیں سب سے پہلی چیز جو آپسی رنجشوں کی بنیاد بنتی ہے وہ حسد ہے ایک مسلمان کو اللہ تعالی نے صحت دی خوبصورتی دی مال دیا علم دیا یا اس کے تعلقات ہیں یا وہ سیاست میں آگے ہے یا عہدے پر ہے دوسرا مسلمان اس کی ترقی کو دیکھ کے حسد کرے وہ خوبصورت ہے میں خوبصورت نہیں وہ پیسے والا میں پیسے والا نہیں تو یہ حسد کا پیدا ہوتا ہے جب کسی کو اپنے سے زیادہ پایا ہوا یا پاتا ہوا دیکھتا ہے یا پانے کے امکانات ہوتے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہوا آئندہ کچھ بھی ہو سکتا اچھا ہو سکتا ہے تو ہونے سے پہلے انسان حسد شروع کر دیتا ہے حسد کیا ہے ابن حج رحم اللہ فرماتے ہیں فت الباری میں حدیث نمبر چھ ہزار چونسٹھ کے ضمن میں کہتے ہیں الحسد تمن شخصی زوال نعمت عن مستحق کہتے ہیں حسد یہ ہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی نعمت کے زوال کی چاہت کرے چاہت کرے تمنا کرے جب کہ وہ اس نعمت کا مستحق ہے ایک آدمی اس کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اور واقعی وہ مستحق ہے اس کا یعنی کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر مالدار ہے اور مال کے ذریعے سے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے طاقت اللہ نے اس کو دی طاقت سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کے زوال کی چاہت کرنا یہ حسد نہیں ہے کیونکہ یہ غلط استعمال کر رہا ہے وہ مستحق نہیں ہے لیکن ایک آدمی اس کے پاس مال ہے وہ کسی وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے صحت دی ہے وہ اس سے نفع پہنچاتا ہے یا کم سے کم اپنے استعمال میں اس ہے کسی کا نقصان نہیں کرتا ہے تو وہ اس کا مستحق ہے لیکن ایسے انسان کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو حسد کہتے ہیں اولا کہتے ہیں اگرچہ وہ اس کی اس کے زوال کے لیے کوشش کرے یا نہ کرے یہ حسد ہے مثلا کوئی آدمی مسلط کسی کو اچھا جواب مل رہا ہے اور فلاں کو نہیں ملا اب وہ فون کر کے کسی کو اس کے خلاف وغیرہ کہ اس کو جواب مت دو جب مجھ کو نہیں ملا ہے تو اس کو بھی نہیں ملے گا تو ضروری نہیں کہ آدمی کوشش کرے تو حسد بنے گا ایک دل کی چاہت اگر آدمی کی ہو کہ کسی طرح سے اس کو جواب نہ ملے اس کا رشتہ اس اچھے گھر میں نہ ہو جہاں سے میں ریجیکٹ ہوا ہوں اس کو وہاں جواب نہ ملے جہاں مجھ کو نہیں ملا ہے وہ نعمت اس کو نہ ملے جو مجھ کو ملی ہے وہ نعمت اس کو نہ ملے جو مجھ کو نہیں ملی ہے اگر ایک انسان اگر اس طرح سے صرف تمنا کرے تب بھی وہ حسد ہے۔ چاہے اس کے نقصان کے لیے اس کے محرومی کے لیے کوشش کریں یا نہ کریں اسی طرح سے مulla ali qari کہتے ہیں امرقات المفاتیح میں ولا تحاسدوا ای لا يتمنى بعضكم زوال نعمت بعض سواء ان اراد لنفسه او لا۔ ان ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی فلاں کو نہ ملے مجھ کو ملے فلاں انعام ہے مثلاً اس کو نہ ملے مجھ کو ملے تو اس کو نہ ملے بھی آ رہا ہے اور مجھ کو ملے بھی آ رہا ہے کہتے نہیں اپنے لیے تمنا کرے یا نہ کرے اس کے لیے محرومی کی تمنا اگر کرتا ہے تو یہ بھی حسد ہے بعض اوقات انسان ایسا میرا اچھا نہیں ہو میں تمہارا بھی اچھا نہیں ہونے دوں گا وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ فلاں کا اچھا ہو اس کو کوئی نعمت ملے یہ حسد ہے آج ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ ہی ہے کہ ایک انسان نہیں چاہتا ہے کہ کسی کو ملے بعض اوقات تو خود اس کو نہ ملے تب بھی چل جائے گا لیکن دوسرے کو محروم رہنا ضروری ہے یہ جو چیز ہے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے وہ مسلمان جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ سب کو اللہ کے دینے سے ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے فیصلے عطا کے اور محرومی کے ہوتے ہیں وہ انسان اگر اللہ کے ان فیصلوں پر ناراض ہو راضی نہ ہو تو ایسا انسان کہیں نہ کہیں اس کے تقدیر کے عقیدے میں کمزوری اور کمی ہے بلکہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا یہ اللہ رب العالمین کے بالمقابل اللہ کا اس کو دشمن بنا دیتا کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی دیں جیسے یہود پسند نہیں کرتے تھے کہ بنی اسماعیل میں نبوت ہے حسد کرتے تھے اس لئے آخیر میں سورہ الفلق میں اللہ رب العالمین نے یعنی یہ دعا سکھائی وَمِن شَرِ حَاسِلِن اِذَا حَسَد کیون حسد کرنے والا عموماً ورر پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ حسد ہے کہا اس مت کرو حسد آپس میں ایک دوسرے پر حسد مت کرو ہاں رش کیا جا سکتا ہے اللہ تو نے اس کو دیا مجھ کو بھی دے تو اگر کوئی آدمی اللہ سے اس طرح کی تمنا کرتا ہے تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اچھا ہے خصوصاً اگر وہ خیر کی چیزوں میں ہیں علم کے معاملے میں عبادات کے معاملے میں قرآن کی قرت کے بارے میں فلاں عمل کے بارے میں تاجد گزار کوئی آپ کے دل میں چاہت ہو کہ اللہ مجھے بھی کاش کی نعمت ملتی جو اس کو ملی ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن دنیا کی چیزوں میں دوسروں کی محرومی یا دین کے معاملے میں دوسروں کی محرومی اگر مجھ سے نیکیاں نہیں ہو پاتی تو دوسرا بھی گناہگار ہو جائے اس سے بڑھ کے انسان کے لیے بدبختی بختی کیا ہو سکتی ہے کہ دوسرے کی دینداری انسان کو دیکھی نہ جائے چاہے چاہے کہ وہ بھی گناہ گار بن جائے تاکہ میں برانا ثابت ہو جاؤں سبھی تو برے ہیں ایسی بھی تمنا لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے امام القرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں الحسد اول عصی اللہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں اللہ کے تعلق سے کیا گیا اللہ کی نافرمانی جو سب سے پہلی کی گئی وہ حسد ہے اللہ رب العالمین کے احکامات میں سب سے پہلا گناہ جو بندے نے کیا وہ حسد ہے وہ اب ادم بن اس بل ارد اور زمین میں بھی پہلا گنا جو کیا گیا نافرمانی اللہ کی کی گئی وہ بھی حسد ہے فَأَمَّا فِي فَحَسَدُ اِبْلِيسَ <لِآدم> آسمان میں جو گنا ہوا پہلا وہ ابلیس کا آدم علیہ السلام سے حسد کرنا اللہ نے اونچا مقام ان کو دیا ابلیس نے حسد کیا وہ امافل ارد افحسدل <لِحَابِيل> اور زمین میں جو نافرمانی اللہ کی پہلی ہوئی وہ قابل کا اپنے بھائی حابیل سے حسد کرنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے اللہ نے تفصیل سے اس کا قصہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی دوسرے کی نہیں تو جس کی قبول نہیں ہوئی وہ دشمن ہو گیا اور اس کو قتل کر دیا معلومہ کہ حسد انسان کو غرر پہنچانے تک لے جاتا ہے اور اس کا انجام ندامت ہوتا ہے آدمی اخیر میں نقصان پہنچا کے نادیم ہی ہوتا ہے کیونکہ اندر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے تو حسد کرنے والا باہر کسی کو جلائے نہ جلائے وہ اندر اپنے آپ کو ہمیشہ جلاتا رہتا ہے اور جلتا رہتا ہے وہ کبھی سکون کی زندگی نہیں سوتا ہے جس سے حسد کر رہا ہے وہ کھا پی کے سکون سے سو جاتا ہے لیکن یہ اس کے زوال کی چاہت میں اور اس کی ترقی کو دیکھ کے حسد کرتے کرتے اپنی نیند خراب کر لیتا ہے حسد انسان کے لیے دنیا کی گویا کے جہنم ہے تو آدمی کو چاہے کہ اس کی بجائے خیر خواہی کرے اور اللہ سے مانگنے والا بنے یہ علاج ہے, کہتے ہیں،, کا مطلب ہے؟ کہتے ہیں نجس یہ ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کی قیمت میں بڑھائے جب کہ اس کو خریدنے کی کوئی چاہت نہ ہو کوئی آدمی بیچ رہا ہے کہ میں اتنے میں خریدوں گا سو روپے کی چیز ہے ہزار کی چیز ہے کہیں دو ہزار کی چیز ہے تو اس طرح سے بولی لگا کر اس کو بڑا بڑا, بڑا بڑھائے اس کی قدر کو اور اس کی قیمت کو بڑھائے جبکہ وہ اس کو خریدنا نہ چاہتا ہو مین غیر رغبت انفی ہار لی تخمشتری ونفع وہ نف وجہ اس کی کیا کیوں ایسا کر رہا ہے کہ اس چیز کو خریدنا تو نہیں چاہتا ہے لیکن اس کی قیمت بڑھا رہا ہے کیوں تاکہ وہ خریدنے والے کو دھوکہ دے اور اس کے دل میں اس چیز کی رغبت پیدا کرے کتنی مہنگی چیزیں لوگ لینے کے لیے تیار ہیں ہزار کی چیز دو ہزار میں لینا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں اس کی قدر پیدا ہو رغبت پیدا ہو اور وہ دھوکہ کھا جائے اور جو بیچنے والا ہے اس کا فائدہ ہو جائے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرائے کے ہوتے ہیں جو کسی کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہوتے ہیں خود تو ان کو کچھ لینا نہیں ہوتا ہے لیکن لوگوں کو بتاتے فلان چیز بہت اچھی ہے یہ چیز زیادہ قیمت والی ہے یا بعض اوقات جب بولی لگتی کسی چیز کی تو بڑی بولی بولتے ہیں لینا نہیں ہوتا ہے بس قیمت بڑھانے کے لیے بولتے ہیں آپ نے اس سے منع کیا ہے یہ نجش ہے میرکات المفاطی میں یہ بات انہوں نے کہی ہے یہی بات شیخ محمد بن صالح ابن حفیح نے بھی کہی ہے ولا تباغ وباغ وَلَا یہ بھی دھوکے کی قسم ہے نجش جو ہے مسلمان کو دھوکہ دینا اور اس کی کم فہمی کا فائدہ اٹھانا ولا تباغ آپس میں ایک دوسرے سے بغض دل میں دشمنی چھپی ہوئی دشمنی کہ آدمی موقع کی تلاش میں ہو کہ جیسی موقع ملے گا میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا وہ انتظار میں رہے کہ اپنے جس سے اس کو ناراضگی دشمنی نفرت ہے اس کو اس کی کمزوری کی تلاش میں رہے اور اس کو نقصان پہنچانا چاہے کہا ولا تباغد ایک دوسرے سے بغض مت رکھو عداوت مت رکھو دشمنی مت رکھو کینہ کپٹ مت رکھو ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں لا ای لا اسباب لأن البغض لا کہتے ایسے سارے کاموں سے بچو جن میں آپس میں تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے دل میں بغض پیدا ہو جائے نفرت پیدا ہو جائے اور کی نہ کپٹ پیدا ہو جائے کیونکہ بغض اپنے آپ پیدا نہیں ہوتا ہے خام کسی سے بغض نہیں ہوتا جب تک کہ کچھ جھڑپ دونوں میں نہیں ہوتی ہے تو ایسا کچھ مت کرو اس کا مذاق اڑا دینا اس کو تنز کرنا اس کی اچھی چیز کو بھی چھوٹا کر کے دکھانا اور اپنی چیز کو اس پر فوقی دینا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں نادانی سے ایک انسان دوسروں کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے یا وہ خود بھی اس کی کسی چیز پر اس سے دشمنی مول لیتا ہے تو کہا کہ ایسے کوئی کام مت کرو جن سے آپس میں تمہارے درمیان دشمنی جنم لے تو ایسے تمام اسباب سے بچو ولا تدابر آپس میں ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ ملا علی قاری کہتے ہیں مرقات میں اے لا تو لا تقاطعو. یعنی ایک دوسرے سے رشتے ناطے تعلقات کاٹو مت کہتے ہیں ولا توان کم اپنے بھائیوں کو پیٹ نہ دکھاؤ پیٹ پھیر کے تم ان سے اعراض نہ کرو ولا تعرض عنهم اور ان سے اعراض مت کرو ماخود من الدبر دبر پیٹ کو کہتے ہیں پیٹ کا نچلا حصہ اس کو کہتے ہیں دبر جانور کا جو بالکل پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو دبر کہتے ہیں کہتے ہیں ماخود من الدبر لان کل من المتقاطعين يولي دبره صاحبه کہتے ہیں اس لیے کہ ہر آدمی جو اپنے بھائی سے تعلقات منقطع کرتا ہے وہ اس کو پیٹ دکھا کے گویا کے اس سے ایراض کرتا ہے تو لوگوں سے رشتے توڑو مت رشتے باقی رکھو ذرا ذرا سی بات پر آدمی فلاں کے ولی میں میں گیا مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی بس کرسی نہیں ملی کیا اس کو اتنا دل دکھا اس کا کہ وہاں سے چلا آیا اور اس کے بعد بات ہی بند کر دی بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات پر کوئی کسی سے کوئی ایسی ہلکی پھلکی بات کہہ دیتا ہے ماشاء اللہ کوئی نئے کپڑے پہن کے گیا ماشاء اللہ آپ تو آج بہت اچھے دکھ رہے ہیں تو کیا میں ہمیشہ اچھا نہیں دکھتا ہوں برا مان لیا اس کو یعنی ایسا بول دیا میرا مذاق اڑا دیا دس آدمیوں کے بیچ برا لگ گیا اس کو تو آدمی اتنا کانچ کا برتن نہ بنے ذرا ذرا سی بات پر اس کو لوگوں کی بات بری لگتی ہے اور وہ دل میں ان کے خلاف دشمنی پال لیتا ہے ایسا نہ کرے اور چھوٹی چھوٹی بات پر تعلقات توڑے نہیں بلکہ تعلقات مضبوط بنانے کی اس کی اپنی چاہت ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ اکرام و احسان کے ذریعے سے وہ تعلقات بہتر بنا ہے اس کی مثال سمجھ لو کہتے ہیں کہ تم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس نے دوسرے کو بلا سلعهن بعشره اس نے 10 درہم دینار یا 10 روپے میں اس نے ایک چیز اس کو بیچی فاتیت الى المشتری تو تم خریدنے والے کے پاس ائیں وا قلت انا اعطيك مثلها بتسعه اور خریدنے والے کے پاس ا کر تم اس سے کہنے لگے کہ میں تم کو یہی چیز نو میں دیتا ہوں وہ 10 میں تم کو دے رہا ہے میں نو میں دیتا ہوں مجھ سے خریدو او اعطيك خيرا منها بعشره یا تم یہ کہو کہ دس میں اس سے اچھی چیز میں تم کو دے سکتا ہوں دس میں کوئی چیز ہے اس سے اعلی چیز میں تم کو دس میں دے سکتا ہوں بَيْعٌ عَلَى وَهوَ حرام. فرماتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی کی بے پر بے کرنا ہے اور یہ حرام ہے اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے معاملہ کر رہا ہے تم بیچ میں جا کر اس سے توڑ کے اپنا معاملہ اس سے کرو تو یہ چیز جائز نہیں ہے بعض روایتوں میں اسی طرح کی چیز نکاح اور پیغام کے بارے میں بھی آئی ہے کہ کسی کا پیغام کسی کو گیا اور ان کی بات چلیے درمیان میں جا کے کہ اس سے رشتہ توڑ دو میرے بیٹے سے کرو تو اس طرح کی جو چیز ہے یہ بھی ممنوع ہے یا اپنے سلسلے میں کہے کہ میں تیار ہوں اور اس سے توڑ دو وہ اچھا نہیں میں بہت اچھا ہوں وہ کم کماتا میں زیادہ کماتا ہوں تو اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے رشتے کے تعلق سے ہو یا بے کے معاملات میں ہوں تو ظاہر بات ہے اس کے نتیجے میں آپس میں نفرت پیدا ہوگی جب اس کو معلوم ہوگا کہ میری ڈیل چل رہی تھی اور اس نے درمیان میں میرا معاملہ خراب کر دیا میرا رشتہ چل رہا تھا اور اس نے درمیان میں معاملہ خراب کر دیا تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہوگی گویا کہ یہ پچھلی بات میں جو آپس میں ایک دوسرے سے یعنی بغض پیدا کرنا اس کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں یہ, یہ بھی ان اسباب میں سے جن سے آپس میں بغض پیدا ہوتا ہے شرح العرب میں شیخ ابن عثیمین رحم اللہ نے بات کہی ہے پھر آپ نے فرمایا اخوانہ وخون اللہ اخوانہ شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں اخوانہ مثل الخوان یہاں پر عباد اللہ منادہ ہے یعنی اے اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ تم اللہ کے بندے ہو اللہ کے بندے اللہ کے غلام ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر فخر نہیں کرتے ہیں بندگی میں آپس میں ایک دوسرے پر تفوق نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپس میں توازو اور ایک دوسرے سے مل جل کے رہنے کا مزاج ہونا چاہیے وہ عباد الرحمان اللدین الدا خا تباہ رحمان کے بندوں کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا احساس ان کے دلوں میں جب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یمشون علی الارض هونہ والزمین پر چلتے ہیں تو غرور سے نہیں بلکہ تواضع کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ہیمیلیٹی کے ساتھ چلتے ہیں واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اور جب جاہل ان سے الجھ پڑتے ہیں بحث و مباحثہ کرتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں قالوا سلاما و السلامتی کی بات کہتے ہیں چاہے قول السلام ہو السلام علیکم یا پھر ایسی بات ہو جس میں سلامتی ہو جو بد اخلاقی سے پاک ہو جو بدتمیزی سے پاک ہو تو رحمان کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے وہ خون و عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندوں تم صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ شیخبن کہتے ہیں کہ وہ معلوم انخوانہ ماںب فرماتے ہیں کہ بھائیوں کی یہ شان ہوتی ہے اور ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہر بھائی اپنے بھائی کے لیے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر تیرے ساتھ کوئی حسد نہ کرے چال بازی نہ کرے تجھ کو دھوکہ نہ دے تجھ پر سبقت لے جا کر تجھے نقصان میں نہ ڈالے تیرے حق تجھ سے چھینے نہیں تیری اپورچونٹیز تیرے مواقع تج سے چھینے نہیں اگر تو یہ پسند کرتا ہے تجھ کو اپنے بھائی کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا چاہیے تو اس کا خیر خواہ ہو اس لیے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے دین دھوکہ دینے اور اس سے چھیننے کا نام نہیں ہے وہ کون ہو عبادت اللہ اخوانہ اللہ کے بندو تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ پھر آپ نے فرمایا المسلم اح المسلم یعنی آپ نے فرمایا اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ پھر کہا واقعی دیکھا جائیں تو ایک مسلمان واقعی مسلمان کا بھائی ہوتا ہے یہاں بھائی کی توغح کی جا رہی ہے یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے مثلا رشتے داری والے ہی بھائی بلکہ بھائی ہونے کا تعلق کس بنیاد پر سب سے قوی ہے وہ اسلامی اخوت ہے اسلامی بھائی چارگی ہے اسلامی تعلق سب سے قوی تعلق ہے ایمان اور دین کا تعلق سب سے بڑا ہے تو ایک مسلمان چاہے وہ غریب ہو امیر ہو گورا ہو کالا ہو امریکہ کا ہو افریقہ کا ہو چائنا کا ہو یا کہیں اور کا ہو وہ مسلمان دوسرے مسلمان کا چاہے اس سے ہزاروں میل دور ہو وہ اس کا بھائی ہے۔ اس کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ قران کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوتہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں یہ سورہ الحجرات ایت نمبر 10 میں اللہ تعالی نے فرمایا تو ان دونوں چیزوں سے ایک حدیث ایکسلمان مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں یہ اتنی بڑی تعلیم اسلام کی ہے کہ آج عالمی سطح پر آپ دیکھیں گورے کالے کا جو فرق ہے آج دنیا میں مٹنے کو تیار نہیں ہے کتنا مشکل ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو کالے رنگ کے ہیں اور ایسے ملکوں میں جہاں گورے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سماج میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ان کے ساتھ میں بدسلوکی کر کے ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرتے ہیں یا کم از کب ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرتے ہیں تحقیر کا اعلیٰ دین ہے کہ اسلام میں چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور عملی سطح پر اس بات کو نافذ کر دیا کہ گورے کالے کا عرب عجم کا کوئی بھید بھاؤ اسلام میں نہیں ہے کوئی بھید بھاؤ اسلام میں نہیں ہے اسی لیے مسجد نبوی کے مؤذن جب بنے تو بلا رضی اللہ سب سے پہلے کون ہے؟ بلا رضی اللہ ایک حبشی کالا انسان تو یہ شرف ان کو نصیب ہوا اور اسلام میں گورا کالا کوئی کسی کے ساتھ کوئی تمیز کا معاملہ نہیں کہ تمہاری الگ قطار ہے تم نہیں آ سکتے درمیان میں نہیں آ سکتے بےچارے الٹا وہ لوگ ہی آگے دوسروں سے راستہ بنا کے طواف کر کے نکل جاتے ہیں تو اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ جب آدمی واقعی کچھ ملکوں میں دیکھتا ہے کہ آج بھی وہ ہو رہا ہے تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں تو کبھی ہم نے سوچا تک نہیں ایک صف میں بازو بازو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں گورا ہے کالا ہے چینی جاپانی بنگلہ دیش انڈیا اور نہ جانے کتنے ملکوں کے لوگ کوئی تفریق نہیں بلکہ کبھی تو امام بھی ان میں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور کوئی احساس کسی کو نہیں کہ اس کو کیسے آگے کر دیا ہے تو یہ جو نعمت ہے یہ اسلام کی نعمت ہے ان نمل منون اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام جیسا دین دیا اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے ان نمل منون ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں لا یغل ولا یخل دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہا کہ نہ خود یہ مسلمان سلمان کا بھائی ہے نہ وہ خود اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے نہ مظلوم اس کو دوسروں کے ہاتھوں میں چھوڑتا ہے دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو ظلم کریں خود بھی ظلم نہیں کرتا اس پر ظلم ہونے بھی نہیں دیتا اس کی مدد کرتا ہے شیخ صالح شیخ کہتے ہیں ولاخل الخلان سرحا لاخلو کا مطلب کیا ہے خدلان کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں الخد لانو ترک النتی ون سرح شربعین میں کہتے ہیں خدلان کے معنی مدد اور نصرت کے ایانت اور نسرت کے چھوڑ دینے کا نام ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہ کریں چھوڑ دیا اس نے اس کو مظلوم بے سہارا اس کو چھوڑ دیا مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بے اور مددگار کسی مسلمان کو چھوڑ دے شیخ عبد الکریم الخیر کہتے ہیں لا دلو بل ينتصر له وہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ نہیں دیتا ہے پریشان حال مظلوم چھوڑ نہیں دیتا ہے بلکہ اس کی مدد کرتا ہے وفی بعض روایات لَا وَلَا يُسْلِمُهُ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں وَلَا يُسْلِمُهُ کا لفظ بھی آیا ہے یعنی وہ کسی ایسے انسان کے ایسی طاقتوں کے ہاتھ میں مسلمان کو چھوڑ نہیں دیتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم کریں اس کو ستائیں اس کو تکلیف دیں اس کو اذیت پہنچائیں معلوم یہ ہوا کہ مسلمان مسلمان پر خود بھی ظلم نہیں کرتا ہے اور مظلوم اگر دوسرا مسلمان ہو تو اس کی مظلومیت میں اس کا سہارا بنتا ہے اس کی اعانت کرتا ہے اس کی نصرت کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اس کو بے یار مددگار بے سہارا یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا ہے ولا يَكْذِبُهُ اور اس سے جھوٹ نہیں بولتا شیخ ابن رحم اللہ فرماتے ہیں ولا یکر بال قدیب القدی او قولی مسلمان مسلمان سے جھوٹ نہیں بولتا ہے نہ اپنی زبان سے نہ اپنے اشاروں سے یا کسی اپنے عمل سے یعنی کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ نہیں کرتا اس کو دھوکہ نہیں دیتا حقائق کے برخلاف اس کو خبر نہیں دیتا ہے بلکہ سچائی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ایسا کبھی نہیں کرتا فعلی کیسے مثلا ایک جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ گئے بازار میں تو ایک جو ہے اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکالا دیکھا گیلا ہے اناج نیچے سے اور اوپر سوکھا سوکھا آپ نے کہا یا اے اناج بیچنے والی یہ کیا ہے خلا کے رسول زرا سی بوندہ باندھی ہو گئی تھی تو اوپر تھوڑا سا اناج گیلا ہو گیا تو میں نے اوپر سے سوکھا ڈال دیا آپ نے فرمایا منگشانہ منا من منغشا فلائی منا مختلف الفاظ سے روایت آئی آپ نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں یعنی وہ ایسا دکھا رہا ہے جیسے یہ پورا کا پورا جو ہے یہ سوکھا اناج ہے گیلا نہیں ہے لیکن یہ سچ ہے نہیں یہ جھوٹ ہے یہ اپنے حال سے کسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جب کہ وہ حقیقت کے برخلاف ہے تو چاہے قول سے جھوٹ بولنا ہو یا اپنے عمل سے طرز عمل سے جھوٹ بولنا ہو دونوں چیزیں مسلمان مسلمان کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ نہیں کرتا ہے بعض علماء نے کہا شیخ علیہ الشیخ کہتے ہیں یہاں لا ربہو کے معنی میں اس کی تقذیب نہیں کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو نہیں بولتا تو جھوٹا ہے جھوٹ بول رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو مسلمان کو جھوٹا نہیں, نہیں ہے جھوٹ توہمت نہیں لگاتا ہے تو یہ بھی مانا ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر معنی یہی ہے کہ ولا یک ہو اس کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ نہیں کرتا اس کو جھوٹ جھوٹی خبر نہیں دے دیتا ولا یا ولا یا اس کے ساتھ تحقیر کا سلوک نہیں کرتا ہے اس کو اپنے دل میں حقیر نہیں جانتا یہ گھٹیا ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ چھوٹی برادری کا ہے یہ چھوٹی برادری کا ہے چھوٹے خاندان کا ہے غریب خاندان کا ہے کالا ہے بدصورت ہے پیسہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جاب اس کا ایک دم چھوٹا ہے میں ہائر لیول کا ہوں ودا یا ہو. بلکہ کبھی دینداری کی وجہ سے میں تاجد گزار ہوں یہ فرائض والا ہے صرف میں علم والا ہوں اس کو تو ابھی تک پڑھنا بھی نہیں آتا ہے کبھی علم کی بنیاد پر کبھی مال کی بنیاد پر کبھی حسن کی بنیاد پر کبھی نصب کی بنیاد پر کبھی کسی اور بنیاد پر لا یا ہو اس کو حقیق سمجھتا ہے بہت ممکن ہے ایک آدمی آپ سے بغیر چھوٹا ہو لیکن اس کی دعائیں ایسی ہوں کہ وہ آپ سے اوپر چلا جائے اس کی اس کی دل میں اخلاص اتنا زیادہ ہو کہ اس کی چھوٹی نیکی پر بھی اللہ اس کو جنت میں آپ سے اونچا مقام دے دے کیونکہ انسان کے اندر کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم تو نیکیاں جو ہوتی ہیں بظاہر بعض اوقات نیکیاں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں ایک آدمی ایک ہزار روپے خرچ کر رہا ہے لیکن یوں ہی خرچ کر رہا ہے آدت اور ایک آدمی اس کے پاس بہت زیادہ ہیں کروڑوں سے ہیں اور ایک آدمی کے پاس پچاس روپے سو روپے ہیں اور وہ اپنا کھانا بچا کے اپنے کھانے کو ترک کر کے کسی غریب کو کھلا رہا ہے اور اس کے دل میں کہ اللہ میری نجات اسی پر ہو جائے تو یہ جو کیفیات ہیں وہ آپ کو نہیں دکھائی دے رہی آپ کو صرف رقم دکھ رہی ہے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے چھوٹا ہوا جو قیامت کے دن چھوٹا ہو جائے گا چھوٹا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں چھوٹا ہو ورنہ آج دنیا میں ہم کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا بنائے ہوئے ہیں قیامت کے دن یو متبل سرار جب سارے بھید قیامت کے دن کھولے جائیں گے لہٰذا اپنے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے دوسروں کے بارے میں حسن زن رکھنا چاہیے یہ مسلمان کو کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہمارے پاس برا ہونے کا گمان ہے اپنے بارے میں برا ہونے کا یقین ہے کیونکہ ہم دل سے لے کے عمل کی سطح پر اپنے گواہ خود ہیں کہ ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں کمی ہیں تو دلیل ہمارے پاس ہے اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں کہ اس کے اندر کیا کمیاں بحث گمان ہے محض گمان ہے تو یقین ہمیشہ گمان پر غالب رہتا ہے شیخ عبد الکریم الخد کہتے ہیں ولا یا خر سوا ان کا نہ فل او فی ری او فل اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے مسلمان حقیر نہیں سمجھتا چاہے اس کے اندر کوئی کمی واقعی ہو اس کے بدن میں اس کی رائے میں سوچ سمجھ میں اس کے رائے میں یا اس کے مال میں مالی اعتبار سے عقل کے اعتبار سے یا بدن کے اعتبار سے کوئی کمی ہو بھی تو تحقیر اس کی نہیں کرے کسی کے پاس کچھ کم ہونا اس کو حقیر نہیں بناتا ہے بعض اوقات ظاہری طور پر آدمی کو چیزوں میں کم ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے یہاں اونچا مقام اس کا ہوتا ہے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے پیڑ پر چڑھے تو صحابہ ان کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دبلے پتلے تھے ایک دم اور قد بھی بہت کم تھا تو ان کی دبلی پتلی پنڈیاں دیکھ کے ہنسنے لگے ہنسنا حقارت کے طور پر نہیں تھا بس ایسی تھا جسے آپس میں دوست ایک دوسرے پر ہنس دیتے ہیں کسی بات پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم ان کی ان پر ہنس رہے ہو اللہ کی قسم ان کا وزن اللہ کے ہاں اللہ کی میزان میں بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہے تو بعض اوقات ایک سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے آپ کے نزدیک کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کی نزدیک وہ کیا ہے آپ کو کیا معلوم ہے لہٰذا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے تو اللہ یا حقیر اتاہ یوشیر آپ نے فرمایا تکوا یہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے تکوا یہاں تکوا یہاں ہوتا ہے تو آپ نے تین مرتبہ اس طرح سے کہا یا تین مرتبہ اشارہ کیا تین مرتبہ آپ نے کہا کہ تقوا یہاں ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ تقوا سینے میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے سورت الحج آیت نمبر بتیس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالی کے شاعر کی تعظیم کرے حرم کی تعظیم کر رہا ہے صفا مروہ کی تعظیم کر رہا ہے قرآن کی تعظیم کر رہا ہے جو چیزیں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں دین کی پہچان ہے شعرا علامہ کو کہتے ہیں تو جو اللہ کی شاعر کی تعظیم کرے تو فن تقولوب تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے یہ دلوں کے تقوا کے سبب ہے کہ تقوا کو اللہ نے کہاں سے جوڑا دلوں سے تقول قلوب دلوں کے تقوی سے یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی دین کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے اور تعظیم کرنا چاہیے انسان کو بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے قرآن کو آدمی پڑھ کے یوں ہی نوز باللہ ڈال دے کہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو ادب سے اٹھانا چاہیے ادب سے رکھنا چاہیے دینی معاملات میں دینی کتابوں کی تعظیم ہونا چاہیے دین کا دینی مجالس کی تعظیم علما کی تعظیم بہت ساری چیزیں ہیں تعظیم ہونا چاہیے کہا کہ دلوں کی تقوا کا نتیجہ ہے کہ انسان اسلامی شاعر کی تعظیم کرے ابن حجر المی کہتے ہیں الفتح المبین بشرح الاربعین میں اجتناب عذاب اللہ تعالی بفعل ہا ہونا یوشیر ہی الا صدری ہی تلا مراد کے تقوا جو القوا کس کو کہتے ہیں اللہ کے عذاب کے خوف سے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اللہ کے منع کی چیزوں سے بچنا اس کو تقوا کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے سینے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تقوا یہاں ہوتا ہے یعنی جو جذبات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کا خوف اللہ کے ناراضگی کا خوف آخرت میں اللہ کے عذاب اور دنیا میں اللہ کے عذاب کے خوف سے ایک انسان اللہ کا حکم پورا کرتا ہے برائیوں سے بچتا ہے تو تقوا اس کو کہتے, ہیں کہتے ہیں محل محل الخوفی الحام اللہ ہوا ف... ہوا کہتے ہیں یہ جو چیز ہے کہ ایک انسان اللہ سے ڈر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے اس کی اصل جڑ کہاں ہے اس کی ساری اصل جڑ یہاں ہے معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو حسد سے بغز دعوت سے دھوکہ دینے سے جھوٹ بولنے سے مسلمان پر ظلم کرنے سے ستانے سے ایک انسان کو رو کے رکھتا ہے اخیر میں ساری باتیں بتا کے آپ نے کیا کہا تقوا یہاں ہوتا ہے معلومات کہ اگر تقوی زندگی میں آ جائے تو انسان کی زندگی سے ساری خرافات اور یہ سارے شرور اور ساری بلائیں نکل سکتی ہیں اصل چیز تقوی ہے کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا بے حس بن شرری ایک آدمی کے لیے شریر ہونے کے لیے یا اس کے شر کے لیے اس کے ناکام ہونے کے لیے اس کے شر میں مبتلا ہونے کے لیے وہ شر میں مبتلا ہے اس کی علامت کیا ہے اور اس کے اللہ کے یہاں سے اس کو عذاب آ سکتا ہے اس کی علامت یا اس, کی اس اس کا سبب کیا ہے آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے پچاس بھلائیاں تیرے اندر ہے دین پہ عمل کرتا ہے ذکر کرتا ہے تلاوت کرتا ہے پانچ وقت نماز پڑھتا ہے تاجد پڑھتا ہے دین سیکھتا ہے سکھاتا ہے بہت کچھ تیرے اندر ہے لیکن تو سب کو عقید سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے یہاں سے مصیبت شروع ہے کتنے لوگ ہیں جو مان لیجیے تعجد کے لیے اٹھے اور دیکھا کہ ساری دنیا سو رہی ہے اپنے آپ کا افضل کیا ہیں دنیا میں کیا حالات تک تاجد نہیں سے برے لوگ ہیں حقیر ہے میں دیکھو کتنا اچھا ہوں سویا ہوا تج سے اچھا ہے سویا ہوا تو اس سے اچھا ہے کیونکہ تاجد فرض نہیں ہے نفل ہے لیکن لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ گنا ہے تو نیک ہی کر کے گنا کر رہا ہے وہ بےچارا کم سے کم سویا ہوا ہے وہ کسی کو حقیر تو نہیں سمجھ رہا بلکہ اٹھنے کے بعد سوچتا آپ بہت اچھے ہیں میں دیکھو ہم جیسے نالائک نکمے لوگ ہیں. ہم سے نہیں ہوتا تحج آپ اچھے انسان یہ اچھا ہے جو کسی کو اپنے سے اچھا کو اچھا وہ زیادہ اچھا ہے لیکن تو پڑھ کے بھی برا ہے تو ایسی نیکی کس کام کی جو ایک انسان کو گناہگار بنا دے یہ نیکی میں برائی نہیں ہے تیری سوچ میں برائی ہے کہ نیکی کر کے تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے تو کہا کہ ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور شروعات کہاں سے آپ دیکھیے ابلیس نے کیا کہا تھا ساری مصیبت کی جڑوئیں سے ہے انا خلق تنی منارن خلق مِن تم <تِين> میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھ کو آنکھ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا حقیقی کرم تلئی دیکھا بھی ہے اس کو جس کو مجھ پہ تو نے فضیلت دے رکھی ہے یہ انداز ہے بولنے کا الَّذِي كَرَّمْتَ <عَلَي> اس کو مجھ پہ فضیلت دی دیکھا بھی ہے اس کو تو نوز بلّہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے خلاف حقیر سمجھ رہا ہے آدم علیہ السلام کو یعنی اللہ کی تفضیل کی کوئی اہمیت نہیں ہے اتنا اپنے اپنی بڑائی اس کے اندر چھائی ہوئی تھی اس کے اوپر کہ اللہ کی فضیلت کو بھی اس نے نظر انداز کر دیا تو تکبر یہ چیز ہے تو تحقیر تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے اس لیے شیخ عبد المحسن الباعد حفظ اللہ فرماتے ہیں لو لم له من الشر غیر کافیہ. کوئی اور برائی وہ نہ بھی کریں بس اتنی ہی برائی کر لیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے یہ بھی اس کے برا ہونے کے لیے کافی اتنا ہی شر اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے ول احتقار و نتیجت التقبار و نتیج الطرف ولی فرماتے ہیں بہت اچھا جمنا ہے کہتے ہیں ول احتقار و نتیجت التقبار کہتے لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ نتیجہ ہے اپنے کو بڑا سمجھنے کا گھمنڈ کا نتیجہ ہے یہ اور گھمنڈ تکبر تکبر وہی بیماری ہے جو ابلیس کی تھی ابا برا نمین الکافرین اللہ کے حکم کا انکار کر دیا سدا کرنے سے اور گھمنڈ میں آ گیا تکبر کرنے لگا اور وکا نمین الکافرین وہ کافروں ہی میں سے تھا اور نے کہا سارا مین القافرین مانا ہے کہ کافروں میں سے ہو گیا انکار کر کے تو کہتے و احتقار و نتیجۃ اللہ نتیج الطرف اپنے آپ کو بہت اعلی سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے دوسروں کو گھٹیا سمجھنا اللہ تعالی نے اگر ہم کو کوئی خوبی دی ہے علم و عمل کی یا مال و دولت کی یا حسن و زینت کی تو یہ جتنی نعمتیں ہیں ان کو اگر اپنا کمال سمجھا جائے تو گھمن پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی عطا اور اپنی تقصیر کے ساتھ اس کو دیکھا جائے تو اس سے پیدا ہوتی ہے. اللہ نے دیا لیکن میں کتنا نالائک نکما نہیں کر پاتا اس کا اللہ معاف کر محاسبہ مت کر. یہ مزاج اگر آدمی کا ہو تو اس میں گھمن پیدا نہیں ہوگا لیکن اگر وہ یہ کہنے لگے ان علی علم یہ جو سارے خزانے مجھ کو ملے ہیں یہ میرے نالج کے بیس پہ ملے ہیں میرے علم کی بنیاد پر مجھ کو ملا ہے یعنی اس کا ملنا بھی مجرد اللہ کی عطا نہیں بلکہ میرے کمال کی بنیاد پر اللہ نے مجھ کو دیا مجھے کو کیوں چنا اس لیے کہ میرے اندر خوبی ہے میرے پاس نالج ہے تو اپنا کمال جو ہے یہ ذہن پر اگر غالب ہو جائے تو آدمی دوسروں کو حقیق سمجھنے لگتا ہے تو کہتے ہیں بل علل انسانی ايوقرا ان الكبيرا ويرحم الصغير ولا يحترق يحتقر احد من الناس شیخ عبد المحسن لباد فرماتے ہیں کہ بلکہ انسان کو چاہیے کہ بڑوں کا بڑوں کی توقیر کریں ان کا احترام کریں اور چھوٹوں پر رحم کرے چھوٹوں کے ساتھ حقارت کا نہیں رحمت کا معاملہ کریں ولادماس لوگوں میں سے کسی کو بھی حقیقہ فرمایا کل المسلم, المسلم حرام دم ہو مسلمان کے ہر پاس ترجمے میں آدمی پڑتا ہے مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت حرام ہے کا مطلب کیا ہے یعنی اس کا خون بلڈ ڈونیشن میں نہیں لے سکتے ہیں حرام ہے یا اس کا مال نہیں لے سکتے مال حرام ہے کیا مطلب ہے اس کا مراد یہ ہے کہ مسلمان کی جان کو اس کے مال کو اس, کے, اس کی عزت کو ناحق نقصان پہنچانا حرام ہے ناحق نقصان پہنچانا حرام ہے ورنہ اگر کوئی مسلمان ہے اس نے کوئی جرم کیا ہے حکومت کی طرف سے اس کو سزا دی جائے گی جو جلاد اس کے اوپر یعنی نافذ کر رہا ہے اس کو درر پہنچا رہا ہے اس کو قتل کر رہا ہے قصاص میں لیکن یہ ناحق نہیں ہے اسی طرح سے اس کا اس کا مال ہے اگر وہ زکوۃ نہیں دیتا ہے تو حاکم اس سے جبرن وصول کر سکتا ہے اسی طرح سے اس کی عزت کا معاملہ ہے اگر واقعی وہ فاسق ہے یا ایسا کوئی کام کر رہا ہے جس سے دوسروں کو ضرر ہو سکتا ہے مثلا آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں کو دے رہا ہوں کیسا لڑکا ہے وہ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شرابی ہے جوا کھیلتا ہے زناکاری کرتا ہے اور ڈرگ ایڈکٹ ہے اور آپ کہہ رہے ماشاء اللہ بہت اچھا لڑکا ہے تو یہ جھوٹ کا آپ نے دھوکہ دیا مسلمان کو آپ کو چاہیے کہ آپ بتائیں ہاں چھوٹی موٹی چیزیں اگر کسی کی ہیں تو وہ ہنستا بہت ہے تو آپ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں خواہ اس کے ذہن میں آپ نے ڈال دیا کہ سوچے کہ یہ بھی کوئی ایپ کی چیز ہے لیکن واقعی کوئی جرم ہے ایسا ہے جس سے بچی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے تو آپ کا بتانا ضروری ہے تو ہاں اگر اس نے توبہ کر لی ہو اور اب اچھی زندگی گزارا تو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن آج بھی وہ گناہ گار ہے تو اب یہ سوچیں کہ مسلمان کی عزت بچانا چاہیے تو یہ وہ بات نہیں جیسا کہ آگے بھی حدیث میں انشاءاللہ آئے گا. تو مسلمان کی جان اس کی اس کا مال اور اس کی عزت کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و ان نما کم و حرام تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر آپس میں حرام ہے یعنی ان کو نقصان پہنچانا حرام ہے کمہادا فی شہری بلدکم کمہادا اس مہینے ذلحجا کے مہینے کی حرمت کی طرح اس دن کی حرمت کی طرح اس مہینے کی حرمت کی طرح عرفہ کا دن اس مہینے کی حرمت ذلحجا اور تمہارے اس شہر مکہ کی حرمت کی طرح الا یوم ربکم کب تک کے لیے ہے قیامت تک کے لیے جب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے ہمیشہ کے لیے چیز محترم ہے ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہے کہ مسلمان مسلمان کی جان مال اور اس کی عزت کو نقصان پہنچائے امام البخاری نے کتاب الحجم اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 1741 پر اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی القسامہ اول مخاربینا اول قساس و دیات میں اس کو روایت کیا ہے تو یہ حدیث ہم نے مکمل کی جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان مال اور عزت کے تعلق سے یہ بتایا کہ ان کی رعایت اور ان کی حفاظت ضروری ہے کسی مسلمان کے لیے روا نہیں مناسب نہیں جائز نہیں کہ ان کو نقصان پہنچائے اور نہ یہ صحیح ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو اس طرح سے مصیبت میں چھوڑ دیں جان و مال کے نقصان یا عزت کے نقصان میں چھوڑ دیں اور اس کا اس کی مدد نہ کرے جس میں مدد کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ مثلاً بےزتی ہو رہی ہو کسی مسلمان کی بے بے بے ہو رہی ہے ہو, اور آپ سن رہے ہیں, آج ہمارا جو سماج ہے یہ بیمار ہو چکا ہے کہ کوئی بھی کسی کے خلاف جو ہے بےزتی کے الفاظ کہے یا اس کی یعنی اس پر تہمتیں لگائے سب سنتے میرا مسئلہ نہیں ہے <تصفح> میرا مسئلہ نہیں ہے کوئی اس بارے میں یعنی غلط بولنے والے کو چھپ نہیں بٹھاتا ہے مجلسیں گھنٹوں گھنٹوں کی مجلسیں ہوتی ہیں لیکن کوئی کسی کو چھپ نہیں بٹھاتا ہے تو یہ مصیبت ہے میڈیا میں آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں پر توہمتیں لگاتے ہیں لیکن کوئی کسی مسلمان کے لیے سوچتا نہیں ہے کہ اس کی بھی کوئی عزت ہوگی جب خود پہ بیتتی ہے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے تب لوگوں کی شکایت دلوں میں آتی ہے کہ میری کوئی مدد نہیں کرتا ہے تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ مسلمان مسلمان کا مددگار ہوتا ہے نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے <coughs> اور نہ ہی اس کو بے مددگار چھوڑ دیتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اس حدیث میں بنیادی طور پر دو باتیں ہیں جو گویا کہ پچھلی حدیث کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ پہلی حدیث میں بتایا گیا کہ مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے نہ نقصان ہونے دے اس کا اس حدیث میں بتایا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرے اور پھر اخیر میں یہاں یعنی علم اور یعنی دینی مجالس کی بھی فضیلت یہاں ذکر کی گئی ہے جو کہ ساری خیر کی جڑ ہے آئی الحدیث کے الفاظ کیا ہیں دیکھتے ہیں ان ابھی ہو رہی اللہ تعالی عنہ الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامه ومن ومن على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا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 بہت پیاری حدیث ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں <coughs> ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حدیث سے ہم کو خوشی ہونا چاہیے کہ ایک صحیح حدیث امام مسلم کی روایت کی بھی, بالکل صحیح حسنت جس میں اتنی ساری باتیں ہیں ایک حدیث کا ہم تک پہنچنا اگر ہم دیکھیں کہ روات نے اپنی زندگی کس طرح سے ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیے اس کو محفوظ رکھا کھانا پینا چھوڑ کے راحت چھوڑ کے بیماریاں نہ جانے کتنا کیا بیچ باج کے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک حدیث کی قیمتی ہوتی ہے اللہ رب العالمین ہم کو حدیث کی قرآن و سنت کی قدر کرنے کی توفیق دا فرمائے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربت من قرب الدنیا جو انسان جو شخص کسی مومن سے کسی مومن سے کوئی بھی مومن ہو دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف ہلکی کر دے بعض روایتوں میں نہ فسا ہے بعض میں فر رجا ہے علماء نے کہا ابن, ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے نہ یہ کہ اس میں تھوڑا ہلکا پن کر دے فر رجا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہٹا دے اور تفریج آ, یہ تنفیذ سے اوپر کا مرتبہ ہے یہ ابن رجب رحم اللہ نے اپنی شرح والحکم میں کہا ہے تو جو کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف ہلکی کر دے تنفیس اس لیے اس کو بعد میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہلکی کر دے نف صلی اللہ عنہ قربت قرآبیوم قیام اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس کے لیے ہلکی کر دے گا وہ میسر علامہ جو آدمی کسی قرض میں ڈوبے ہوئے شخص کے لیے آسانی کر دے یس اللہ علیہ دنیا وال اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ تیسیر کا معاملہ کرے گا اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا وہ من ست ارا مسلم ست ارا اللہ حفی دنیا <وَالْآخِرَة> جو کسی مسلمان کی کسی غلطی پر پردہ ڈال دے کسی عیب پر پردہ ڈال دے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا اس کی کمیوں پر اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا وہ اللہ حفیع نے لاب دی میں اللہ تعالیٰ بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ خود بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہویک جو شخص علم کی چاہت میں علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے پھر و مجتما قومن فی بائیو اللہ یتلو نہ کتاب اللہ نہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے آپس میں ایک دوسری کو سیکھتے سکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ نز اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازر ہوتی ہے وہ غشیت الرحمہ ان پر انہیں ڈھانپ لیتی ہے وہ حفتحم الملائکا فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں وہ اللہ فی من عندہ اور اللہ تعالی اپنے پاس مقرب فرشتوں کے درمیان ان پر فخر کرتے ہوئے ان کا ذکر کرتا ہے ان کا ذکر خیر کرتا ہے وہ ممبک ابھی عمل ہو لم يسرع بھی نصب ہو ہاں جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اس کا اونچا نصب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتنی ساری چیزیں ایک حدیث میں ہیں من فسان آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے جو جملے ہیں اس میں کیا معانی ہے اس کے کیا کام ہے من فسان مؤمنن تم من اب دنیا جو کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے تنفیس کے بارے میں علماء نے کہا کہ تنفیس کیا ہے گویا کہ ایک آدمی کسی تکلیف میں گھٹ رہا ہے اور دبوچا ہوا اس کو تنفیظ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جو الجھا ہوا ہے اور دبوچا گیا ہے پریشانی میں اس سے اس کو ہلکا کر دینا کہ کم سے کم کچھ سانس تو لے سکے بریدنگ اسپیس اس کو ملے تو اس کو تنفیز کہا جاتا ہے کیا ہوگا نفس اللہ, عنہ قربت من قرب يوم کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس کے لیے ہلکی کر دے گا قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی آسان دن نہیں ہے یوم اثیر اس کو قرآن میں کہا گیا بڑا مشکل والا دن ہے وہ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں ول کرب و خود النفس کہتے ہیں کہ کرب سے مراد وہ غم ہے جو انسان کو دبوچ لیتا ہے انسان پر غالب آ جاتا ہے فتول باری میں بات نے کہی ہے امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تفریج من ازالحا بھی اوجاہ ہی او مسایادتی ہیلوفی من ازالحا بھی اور دلالتی کہتے ہیں کہ کشف قربہ تکلیف کو ہٹانا اور اس میں اس کی تفریح کرنا اس کو یعنی اس میں تنگی کو ہٹا کے اس میں وسعت پیدا کر دینا آدمی کو اس سے باہر نکال لے آنا کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے اس میں سب چیزیں داخل ہیں جو اپنے مال سے کسی کی پریشانی دور کر دے جو اپنی اپنے مقام اور اپنی جاہ اپنا جس کو ہم کہیں گے انفلوئنس انگلش میں کہا جاتا ہے اپنے اثر سے اس کو کوئی آدمی پریشان ہے آپ کا اثر کسی علاقے میں دبدبا ہے کوئی ستا رہا ہے اس کو آپ نے اس سے کہا کیوں بھائی کیا ہے کیوں تکلیف دے رہے اس کو اچھا بلا آدمی پریشان کیوں کر کیوں مزاق اڑاتے ہو روزانہ اس کو کیوں ستا ہو آپ نے اپنی اثر سے اس کی تکلیف دور کر دی آپ کا پاور ہے وہاں پر اب مساعداتی ہی کوئی آدمی بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے آپ نے اس کو سپورٹ کیا اس کا بوجھ اٹھا دیا تکلیف دور کر دی تو چاہے سے ہو امل سے ہو یا اثر سے ہو, اس کی تکلیف دور کر دینا سب اس میں آتا ہے اور کہتے ہیں ظاہر یہ ہی ہے کہ اس میں یعنی اشارے سے رائے سے اور رہنمائی سے بھی اگر اس کی تکلیف دور کرتے ہیں کوئی آدمی بھٹک رہا ہے اس کو علاج کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے علاج نہیں ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں اس بیماری کا علاج فلاں ڈاکٹر کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا اس کو دے سکتا ہے یہ ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے آپ کہیں کہ دیکھیے فلاں فلاں فلا ڈاکٹر کے پاس جاؤ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے گیا وہ اور وہاں علاج کیا اچھا ہو گیا آپ نے اپنی رہنمائی کے ذریعے سے اس کی تکلیف دور کی آپ نے خود دور نہیں کی آپ نے اس کی رہنمائی کی آپ نے اشارہ کیا ایک آدمی کو کوئی کہیں جا رہا ہے اس کو دروازے نہیں مل رہا انٹری کا ہے ایکزٹ کا ہے آپ نے اس کو اشارے سے بتا دیے جا وہ پریشان بھٹک رہا ہے اس کو مل گیا کہ یہاں سے جانا ہے راستہ یہاں سے ہے تو اس طرح سے کئی چیزیں ہو سکتی ہے تھوڑی تکلیف بڑی تکلیف پریشانی مصیبت ایک آدمی اپنے قول سے اپنی اشارے سے اپنی طاقت سے اپنے اثر سے اپنے مال سے کسی کی تکلیف دور ہے سب میں شامل ہے امام نوی نے بات شرح مسلم میں کہی یہاں پر یہ ہے کہ جو دنیا کی تکلیف میں اس کے لیے تنفیذ اور تفریج کا معاملہ کرے گا۔ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے یہی معاملہ کرے گا۔ حل جزاء الاحسان الا بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تعالی نے قران کریم کی سورۃ الرحمن میں کہا ہے آیت, ایت نمبر 60 میں ابن راجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا يرجو الی ان الجزاء من جنس العمل یہ اس اصول کی طرف اشارہ ہے جس میں یہ متفقہ اصول ہے کہ جزا جنس العمل میں سے ہوتی جیسا عمل ہوتا ہے اللہ کا بدلہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے چاہے وہ نیکی کا معاملہ ہو چاہے برائی کا معاملہ ہو کہ جو دنیا میں ہلکا کرے گا اس کی تکلیف کو اللہ آخرت میں اس کی تکلیف کو ہلکا کرے گا جو دنیا میں ایسا کرے گا جسے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم رحم کرے گا کئی حدیثیں سے اس طرح سے کتنی آیتیں ہیں یہ جو دنیا میں معاف کرے گا اللہ نے کیا ایمان والوں کو چاہیے کہ گزر کا معاملہ کریں اور یعنی معاف کر دیں درگزر کا معاملہ کریں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو maaf کر دے تو maaf کرو گے اللہ تم کو maaf کرے گا جو دنیا میں تواضع اختیار کرے گا اللہ عزت دے اس کو تو جو اس طرح کے کئی معاملات ہیں کہ جیسا عمل ہوتا ہے وہ ہی اللہ کی جزا ہوتی گناہ میں بھی اسی ہوتا ہے گناہ میں بھی اسی ہوتا ہے کہ ایک آدمی برائی کرتا اس کا بدلہ بھی جیسے مثلا ایک آدمی علم والا ہے اور حقدار سے مستحق سے علم کو روک کے رکھے رہنمائی نہ کرے علم کو چھپا جائے زبان روک کے رکھا قیامت کے دن اس کے اس کی زبان میں اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی آگ کی لگام ہوگی کہ اس نے علم کو چھپایا تو دنیا میں چھپایا زبان کو روکا قیامت کے دن اس کو لگام لگائی جائے گی آگ کی ایسے کئی جو ہے نیکیاں اور گناہ ہیں جن کی جزا ویسی ہوگی جیسا عمل تھا وہ میسر علم یس سر اللہ علیہ دنیا والا جو کسی قرض میں مبتلا شخص کے لیے آ, تیسیر کا معاملہ کر دے آسانی پیدا کر دے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا إِلَى جو آدمی قرض کے معاملے میں تنگی میں ہو تو اس کی وسعت پیدا ہونے تک کے لیے اس کو مہلت دینا چاہیے وہ ان تصدو خیرالقم اور اگر تم صدقہی جو قرض اس پر تھا تمہارا و تم بطور صدقہ چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے ان کو تم تعل اگر تم جانتے ہو واقعی اس کی فضیلت کیا ہے اگر تم جانتے ہو تو تمہارے بہتر ہے یہ صورت البقراہ دو سو اسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انورہ میں تیزی سے اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں اور انشاءاللہ کوئی سمجھنے میں دقت اس میں نہیں انشاءاللہ شاء لیکن اصول سامنے آ جائیں اس سے متعلق من عم وارا او اوین ہو جو آدمی کسی قرض میں پریشان تنگی میں مبتلا شخص کے لیے محلت دے یا اس کا قرض ہی ہٹا دے مٹا دے ختم کر دے حفیظ تیامت کے دل دن اللہ تعالی اپنے سائے میں اس کو جگہ دے گا امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے تین ہزار چھ پر دوسری حدیث میں آ فرماتے من جو آدمی کسی تنگ دست قرض مقروض شخص کے لیے مہلت دے یا اس سے قرض کو ہٹا دے اول اللہ یوم قیامتی تحل قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے ارش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا اس دن جس دن اللہ کے سائے کسی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا تو معلوم ہوا کہ اس نے اس کے لیے راحت کا انتظام کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اونچا شرف دے گا کہ یہ عرش کے سائے میں ہوگا یہ سات لوگوں کے علاوہ ہے حدیث میں سات لوگوں کا ذکر آیا سب آیت انفیر آ... یعنی سات لوگ جو ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے یا بعض روایت میں سائے میں ہوں گے اللہ کے بعض نے اس کو دونوں الگ الگ مانا لی ہے بعض نے ایک کو دوسرے کے تابے کیا ہے تو یہ قیامت کے دن جو ہیں عرش کے سائے میں ہونے والوں میں سے ایک یہ بھی ہے امامت ترمدی اور احمد نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر 6107 یہ حدیث صحیح ہے بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کا نج الداس ایک آدمی تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا پچھلے دور میں فتح جو اصولی کرنے کے لیے جاتے ہیں نوجوان اس کے ان سے کہتا فتح و زائین اگر کوئی تنگ دست ہو قرض لوٹانے کی استطاعت فی الوقت اس میں نہیں ہے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا زور زبردستی اس سے وصول نہ کرنا لہ اللہ تجا وزائن اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کرے مواخذہ نہ کرے اپنے حق کے سلسلے میں قال اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوئی موت کے بعد تو اللہ نے اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کر دیا وہ اپنا حق بندوں سے لینے میں قرض نرمی برتتا تھا اللہ کا بھی تو ہم پر حق ہے اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اس کا حکم مانیں اس کی منع ہوئی چیز سے بچیں ہم سے بھی تو کوتاہی ہوتی ہے ہم سے بھی تو چیزیں ٹلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارا مواخذہ کرے تو ہم کیا جواب دیں گے تو جب ہم مخلوق کے ساتھ نرمی برتتے ہیں اپنے حقوق میں تو اس کا لازمی اللہ کی طرف سے جزا اللہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کرتا ہے اس حدیث سے اس معاملے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے امام البخاری نے احادیث الانبیاء میں 3480 پر اس کو روایت کیا اور اسی طرح سے امام مسلم, نے, مسلم نے بھی کتاب الساک میں 1565 پر اس کو روایت کیا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک چیز وہ منسا ترا مسلم اللہ فریاخرا جو کسی مسلمان کے ایپ پر پردہ ڈال دے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اب غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ غلطیاں جو ذاتی ہوں اور مخفی ہوں دوسری وہ غلطیاں جو علانیہ ہوں اور دوسروں کے لیے بھی ہوں تو یہاں اس غلطی کی بات ہو رہی ہے جو انفرادی ہو مخفی ہو ایک آدمی مثال کے طور پر کوئی غلطی اس سے اس کی آپ کے سامنے آ گئی وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور وہ ایسی غلطی ہے جس کا کسی کو نقصان بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو چھپا جائیں ہو سکتا ہے وہ کل کو توبہ کرے ہو سکتا ہے وہ کل کو یعنی شرما کے چھوڑ دے اس غلطی کو کیونکہ آپ نے دیکھا اس کو جانتا ہے وہ بھی آپ نے اس کو چھپا دیا قیامت کے دن اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس غلطی کو اپنی غلطیوں کو بھی چھپا دے گا جو آپ کی ہے تو یہ, یہ فضیلت اس کی ہے ہاں لیکن یہاں وہ غلطیاں مراد نہیں ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر سماج کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کچھ نئی چیز بنا رہا ہے تو یہ جو ایسی چیز یا مثلاً کوئی آدمی بیداتی ہے اس سب کو گمراہ کرنے کے پلان بنا رہا ہے تو ایسے آدمی کی کا ایب چھپانا خود غلطی ہے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ یہ بدعتی ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کا عقیدہ خراب اس کا منس خراب اس کا فلاں خراب ہے تو اگر اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو اس کو بتانا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منستر مسلم صدی سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے عیوب کو دنیا میں اجاگر نہیں کرنا چاہیے دنیا میں پھیلانا نہیں چاہیے اس کو بے اور ذلیل نہیں کرنا چاہیے اس کا نقصان صرف اس مسلمان کو نہیں ہوتا ہے اس کا اس کا نقصان سماج کو بھی ہوتا ہے کیونکہ جب برائیاں عام ہوتی ہیں تو لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے لوگوں کو نہیں معلوم تھا آپ نے سب کے سامنے بیان کر دیا لوگ ہم تو اچھا سمجھتے تھے اس کو لیکن وہ شراب پیتا ہے تو اس لوگوں کے اندر گناہ کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے ہم کیوں برے ہو جائیں گے لہٰذا سماج کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے آخرت کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے تو یہ یہ بہت بری بات ہے من سطر عورت عقی المسلم جو کسی مسلمان بھائی کے سطر, سطر کو چھپائے اس کے عیب کو چھپائے اس پر پردہ ڈالے سط اللہ عورت حمل قیامت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی چھپانے کی چیزوں کو چھپا دے گا وہ من عورت عقی المسلم جو کسی مسلمان کی چھپانے کی بات کو اس کی مخفی چیز کو اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے شف اللہ عورت ہو بی اللہ تعالیٰ اس کے, عیوب, اس کے گناہ اس کی برائیوں پر سے پردہ ہٹا دے گا, سب میں عزت کر, کر دے گا وہ اپنے گھر میں بیٹھے گا لیکن زلیل ہوگا حتٰ اس کی فبیحت کر دے گا اللہ تعالیٰ منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے لہٰذا یہ چیز بہت سخت ہے مسلمانوں کے تعلق سے ان کی عزتوں کے تعلق سے بولتے وقت میں زبان کو لگام دینا چاہیے تقوا کی ابن ماجہ نے اس کو روایت کی اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 2338 پر اور ابن ماجہ میں دو پر صحیح ابن ماجہ میں روایت موجود ہے میں بھی حدیث ہے دو ہزار عون العبد ما پر العبد اللہ عون عقیح اللہ اپنے بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہو یہ بھی دیکھیے اسی اعتبار سے ساری باتیں ویسی ہیں جیسا کرو گے ویسا ملے گا اچھا تو اچھا برا تو برا ابن الملکین رحم اللہ فرماتے ہیں ما كان فی کا مطلب کیا ہے اللہ اپنے بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہو کہتے ہیں ائی مد تک نہیں فی اونی مد تک نہیں فی او نہیں جب تک یہ اس کی مدد کر رہا ہے اللہ اس کی مدد کرے گا یہ دوسروں کے مسائل حل کر رہا ہے اللہ اس کے مسائل کو حل کرے کب تک جب تک وہ کر رہا ہے تو آدمی اگر اپنی پوری زندگی بھر لوگوں کے کام آتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کرے گا اگر یہ دوسروں کے کام آئے گا تو یہ زمین سے کوشش کر رہا ہے اللہ آسمان والا اس کی مدد کرے گا تو یہ مزاج انسان اپنا بنائے کہ دوسروں کے کام آئے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناساس الناس شیخل البانی نے بھی اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں اپنے آپ کو نفع بخش بنانا چاہیے بلا اور مصیبت نہیں تو یہ, یہ یہ بھی بات ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کا فی حاجتی عقیح کا اللہ فی ہی بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں اس کی مدد کریں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اس کی حاجت میں ہے اللہ نے فرما و تا ون الر و تقوا قاعدہ یہاں پر بیان کیا کہ نیکی اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ کے اور سرکشی اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو کوئی آدمی فلاں کی پٹائی کریں اور آپ بھی جا کے اس کے ساتھ پٹائی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں کسی پر دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں مسلمان بھائی کی مدد کر رہے ہیں نہیں ظلم میں گناہ میں کسی کی مدد نہیں ہے ظلم اور گناہ میں کسی کی مدد نہیں کی جائے گی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کوئی آدمی اپنے گھر پر فلمیں دیکھنے کے لیے ڈشینٹینا لگا رہا ہے آپ پڑوسی کو دیکھ کیا کر رہے آپ میں لگ رہا ہوں ذرا مدد کیجیے آ کے آپ بھی اس کی مدد کرے آئیے فلمیں دیکھیے آپ گناہ کے کام میں دوسرے کی مدد نہیں دادا جان کہنے جا بیٹا ذرا سگریٹ لے کر آ اور جا رہا ہے دادا جان کی خدمت کر رہا ہوں دوسروں کے کام آؤ اللہ تمہارے کام آئے گا نہیں گناہ کا کام نہیں نیکی کے کام میں نیکی کے کام میں برائیوں میں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس کی بڑی پیاری حدیث ہے جس کو امام طبری نے روایت کیا اور اسی طرح سے ابن ابي دنیا نے قضاء الحوائج میں کیا الفاظیاں غور کریں کتنی بڑی نیکی کسی کے کام آنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا ان امش ما اخي المسلم في حاجت میں اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں حاجت میں اس کے ساتھ چلوں احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا مسجد میں ایک مہینے کے اعتقاف سے زیادہ مجھ کو پسند ہے میں مسلمان بھائی کے تعاون کے لیے دو قدم چلوں کچھ چلوں مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں ایک مہینے بھر کا اعتقاف مسجد میں کروں سہل جامع صغیر حدیث نمبر 176 پر شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے پھر آپ نے فرمایا کا تریقن صوفی علم تریقن سہ لہوبہ تریقن کہ جو کوئی علم کی تلاش میں کوئی علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اس عمل کے ذریعے اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے ابن رجب الرحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بہت اچھی بات انہوں نے یہاں پہ کہی ہے جس کو جاننا ضروری ہے کہتے ہیں پوری عبارت تو اس لیے میں وہ عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں جامع اللوم الحکم میں کہتے ہیں کہ سلوک و طریق لتما سل علم ایک انسان کا علم کے پانے کے لیے راستہ چلنا حصی اور معنوی دونوں طریقے سے ہوتا ہے یعنی واقعی ایک آدمی گھر سے نکلا چل کے مسجد یا کسی مجلس میں گیا اور علم حاصل کیا تو یہ واقعی چلنا چلنا ہوا جو راستے پر چلنا ہوتا ہے لیکن کہتے اس میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں وہ کوششیں بھی داخل ہیں جن کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے جو معنوی ہیں گھر میں بیٹھا ہے اور اس نے کتاب لی اور اس کو پڑھنا شروع کیا اس کو یاد کیا اس کو سمجھا یہ چیزیں بھی علم کی تلاش میں علم کی راہ میں چلنے میں شامل ہوتا ہے یہ معنوی طور پر علم کے راستے پر چلنا ہے تو کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں ضروری نہیں کہ ایک آدمی یعنی اسی کو شمار کیا جائے مثلاً ایک طالب علم ہے دینی درست میں جاتا ہے پڑھتا ہے سنتا ہے گھر پہ آتا ہے اور اس کی مراجات کرتا ہے تو کیا صرف وہ جانا ہی علم کے لیے چلنا شمار ہوگا علم کے راستے پر جانا شمار ہوگا نہیں وہ تو ہے ہی ہے لیکن گھر میں بیٹھ کر وہ اسی درس کو اسی مواد کو جو پڑھ رہا ہے جو اس کے شیخ نے علماء نے اس کو سکھایا ہے اس کو یاد کر رہا ہے سمجھ رہا ہے پڑھ رہا ہے اس کا اعداد مراجعت کر رہا ہے یہ جو چیز ہے یا گھر میں بیٹھ کر مثلا اور آج بہت سارے لائیو پروگرامز ہو رہے ہیں دروس ہو رہے ہیں کہیں گہ تو نہیں ہے گھر میں بیٹھ کر علما کے اہل حق کے درست کو سن رہا ہے ان دروز کا سننا بھی اس حدیث کی فضیلت میں شامل ہے ضروری نہیں کہ چل کے وہاں تک جائے یہ افضل ہے جب بھی ممکن ہو کرنا چاہیے لیکن وہ لازمی شرط نہیں ہے کہ اس کے بغیر اس میں شامل نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھنا چاہیے اس تعلق سے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے کیا فرمایا کہ جو آدمی علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے کئی اعتبار سے اس لیے کہ جنت پر چلنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں جنت کے راستے کا جانا جاننا اور اس راستے پر چلنا اس راستے کے لیے کہ اوپر جو فتنے ہیں شیطان نفس ان کو جاننا یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ جانے بغیر ایک انسان اس میں آسانی نہیں ہو سکتی ہے ایک آدمی اگر راستے پر چل رہا کہاں گڑا ہے کہاں چور ہے کہاں ڈاکو ہے کہاں پریشانی ہو سکتی ہے آدمی کو اگر معلوم نہ ہو تو مشکل ہو جاتی ہے یہ آسانی کب ہوتی ہے جب آدمی کو پورا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آج بھی بڑے بڑے سفروں میں لمبے جاتا ہے آدمی کار لے کے مطلب فلاں جگہ مال ہے فلاں جگہ جان, نماز کا موقع ہے فلاں جگہ یہ چیز ہے فلاں جگہ کھانے کی چیزیں ملیں گی ساری چیزیں جب آدمی جانتا راستے کے معاملات کو سفر اس کا آسان ہوتا ہے تو علم انسان کے سفر کو آسان کرتا ہے ایک دو جب آدمی علم حاصل کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے یا علم اور ہدایت کی طلب اس میں ہوتی ہے تو اس ہدایت کی طلب کے نتیجے میں اللہ اس کی ہدایت کو بڑھاتا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ لدین جو ہدایت کی طلب کے لیے کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرنا کیا ہے ہدایت کے لیے کوشش ہے علم کیوں حاصل کر رہا ہدایت کے لیے جو ہدایت کی کوشش کرتے ہیں ہدایت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں یا ہدایت کے مطابق جینے کی کوشش کرتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں وہ آتا ہوں اور ان کے ان کا انہیں, ان کا بچا انہیں عطا کرتے ہیں تو رجبنی جب یہ کہی ہیں کہ یہ بھی ایک آسانی ہے تیسری چیز کہا کہ ان کے لیے قیامت کے دن سراط مستقیم پر دنیا میں وہ چلنا چاہتے تھے علم کا راستہ چلے تو کہتے اس کی بدولت پل سرات پر ان کے لیے چلنا آسان کر دیا جائے گا کے دن وہ ساری آسانیاں کے لیے ہوں جو علم کے لیے مجاہدہ کرتے رہے پھر کہا وہ مشتما جو بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کی مدارست کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی چاہے وہ تلاوت ہو بطور تعبد یا مدارست ہو بطور تعلم دونوں اعتبار سے قرآن کا پڑھنا ہو سکتا ہے کہ تلاوت عبادت کے طور پر یا اس کا پڑھنا اس کی تفسیر اس کے معنی سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے دونوں طرح سے جمع ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے چار فضیلتیں اس کے لیے بیان کی گئی جو آگے ہم دیکھیں گے قرآن کا سیکھنا سکھانا بہت اول ہے افضل ترین عمل ہے آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم و علم تو میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس چار چیزیں حاصل ہوتی ہیں قرآن کے تلاوت اور اس کی مدارست پر کیا ہے وہ اللہ نظر تعلیم سکین ان پر سکینت نازر ہوتی ہے وہ غشیتم الرحم ان پر ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے وہ حفت الملائک فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں وہ ذکر رحم اللہ فیمن اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں میں ان کا ذکر خیر کرتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے ان کا تذکرہ کرتا ہے یہ چار باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں سکینت کیا ہے شیخ ابن رحم اللہ فرماتے ہیں شہر الرب عید میں ای القلب الصدر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے سے اور دینی مجالس میں جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے وہاں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اس سے دل میں ایک تومانین اطمینان پیدا ہوتا ہے آدمی دین پر مطمئن ہوتا ہے سکون و چین اس کے دل کو محسوس ہوتا ہے سکینت اس میں یعنی سکون اور وقار اس کی زندگی میں آتا ہے دل کو چین نصیب ہوتا ہے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے دین کی نعمت پر اور انشراح صدر اس کو نصیب ہوتا ہے شبہات دور ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآن کیا ہے شفا الما صدور سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے قرآن میں تو اس کو انشراح صدر اور تمانیت قلب اطمینان قلب اس کو نصیب ہوتا ہے براہ ابن آزم رضی اللہ کہتے ہیں کا سورہ رج پڑھ رہا تھا وہ الجان بھی حسان اس کے پاس ہی دو گھوڑے جو ہیں اس کے پاس جو ہے گھوڑا جو ہے یہ بندھا ہوا تھا گھوڑے بندھے ہوئے تھے اس کے اوپر بادل آ کے اس کو ڈھانپ لیا بادل نے فا تدنو نو جسو یعنی وہ بادل قریب قریب قریب آنے لگا اور گھوڑا جو ہے وہ لگا لگا نبی صلی اللہ علیہ فدا علیہ ال جب صبح ہوئی تو صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بات بیان کی فکال تل کا سکینترآن آپ نے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی سکینت تھی جو تمہاری قرآن پڑھنے کی بدولت آئی تھی تو قرآن جب آدمی پڑھتا ہے تو یعنی حدیث میں یہ بتا جارہا کہ پڑھ رہے تھے اور ان کے لیے سکینت, نازل ہو رہی تھی. سکینت رحمت سے ایک الگ چیز ہے تو یہ بخاری میں حدیث ہے فضائل القرآن حدیث نمبر پانچ ہزار گیارہ اور سلاۃ المسافرین میں امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے دوسری بات ہے کہ ان پر رحمت نازر ہوتی ہے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دنا حضرت سلمان الفارسی ردی اللہ تعالیٰ صحابہ کے ساتھ تھے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے اللہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ سیدھے ان کے پاس آئے آل عن خاموش ہو گئے فا تم تقول آپ نے پوچھا کیا بات کر رہے تھے تم لوگ رأيت تنزل عليكم أن فيها. آپ نے فرمایا کیا بات کر رہے تھے تم لوگ کیوں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ تم پر رحمت نازل ہو رہی ہے میں نے دیکھا کہ تم پر رحمت نازل ہو رہی ہے تو میں مجھے یہ بات پڑی میری یہ چاہت ہوئی کہ میں بھی اس میں اس گفتگو میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں تاکہ میں بھی اس رحمت کا حصہ پاؤں اس حدیث کو امام الحاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا اور امام ادا بھی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے تیسری بات اس میں کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ملائکۃن یطوفون فی الطرق اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں یلتامسون اهل الذکر وہ ذکر کرنے والوں کی تلاش میں رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے فاذ وجدوا قوما یذکرون اللہ تناادوا جب کہیں انہیں کوئی ملتا ہے ایسا جو یا کچھ لوگ ملتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی بات ہو رہی ہے یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ کا تذکرہ اور درس کی صورت میں تنادو وہ ایک دوسرے کو آواز دے کر پکارتے ہیں کہتے ہیں تم کو ضرورت تھی مل گئی دنیا وہ اپنے پروں سے ان کو ایسے گھیر لیتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایسے ہوتے ہیں کہ آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں اتنا جو ہے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو ایسی مجالس میں بیٹھنے کا خاص احتمام کرتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ اور دھیان و توجہ کے ساتھ سنتے ہیں امام البخاری نے کتاب الدعوات میں 6408 پر اور پر امام مسلم نے ذکر والاستغفار میں اس کو روایت کیا اور الفاظ بخاری کے ہیں اور اللہ تعالی چوتھی چیز کیا ہے اللہ تعالی اپنے ہاں ان کا ذکر کرتا ہے اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا حدیث میں حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول خود اللہ کا فرمان ہے انا عند ظن انا عند ظن انا حين میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے یہ میں خاصا ہے جو عمل کے ساتھ مقید ہے جس کی کیفیت اللہ جانتا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نصرت اور یعنی اس کا ساتھ ہونا اس کے علم کے ساتھ اس کی حفاظت کے ساتھ ہے وہ انما ہو ہی میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے فن رکرنی فی نفسی ہی کر تو نفسی دا فی نفسی اگر وہ مجھے اپنے وہ اپنے جی میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اپنے جی میں اسے یاد کرتا ہوں وہ ان د کر دا کرتو ہو اور اگر وہ مجھے اگر وہ مجھے لوگوں کے درمیان مجلس میں اگر وہ مجھے اے, یاد کریں تو میں بھی میرا تذکرہ کریں تو میں بھی اس سے بہتر مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں یعنی اس سے بہتر فرشتے جو اللہ کے نیک بندے ہیں مقرب بندے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر کرتا ہے کتاب و حدیث نمبر 7405 اور میں بخ... امام بخاری نے اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے آخری بات جو حدیث میں آپ نے فرمائی آپ نے فرمایا مام بکتا لم یوسر ابھی نہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے یعنی چاہے کتنی بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو اگر عمل بگڑے ہوئے ہوں تو وہ اونچا مرتبہ اللہ کے ہاں نہیں پا سکتا ہے چاہے دنیا میں لوگ اس کو بڑا مانیں اللہ کے ہاں اس کا کوئی بڑا مقام نہیں ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یادینہ یا خلق نہ کم ان دکر انسا اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا وہ جالنا کم شعباً اور ہم نے تم کو کمبے اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو ان نہ اکرم اکو میں کو تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک شرف والا قابل اکرام وہ شخص ہیں جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہیں تقوی والا ہے گناہوں سے بچنے والا ہے اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے والا ہے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنے والا ہے جس کے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں ناراض کرنے والے تو کہا کہ ان اکرم اکم اندال اتکاک میں سب سے پرہزگار زیادہ اکرام کے لائق ہے تو آدمی کا شرف اس کا تقوا ہے اگر تقوا نہیں ہے تو بڑے خاندان کا ہونا کوئی بات نہیں سید گھرانے کا ہے ہاں لیکن تیرے اعمال سیادت والے نہیں ہے تیرے اعمال جو ہے یہ بربادی والے ہیں تو معلوم ہوا کہ اصل اعتبار اسلام میں اعمال کا ہے نہ کے نسب کا تو اس حدیث میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں اور اس میں خاص بات یہی ہے کہ ایک مسلمان جیسے عمل کرتا ہے اللہ کی جزا اس کے ساتھ ویسی ہوتی ہے اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے کام آنے والا ہو دوسروں کے عیوب کو چھپانے والا اور دوسروں کی پریشانی میں ان کے کام آنے والا اور علم حاصل کرنے والا علمی مجالس میں جانے والا اور قرآن کا علم اور سنت کا علم حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اس کو ہونا چاہیے اگر ایسا وہ ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخر میں بھی کامیاب ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دا فرمائے اللہ رب العالمین شیخ محترم کو فرمائے دل تو چاہتا ہے کہ شیخ درس اپنا جاری رکھیں ہم لوگ سنتے رہیں لیکن ظاہر بات ہے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے کافی لوگ ہندوستان سے بھی جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو شرکت کو قبر فرمائے اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم کفاظ فرمائے بڑی قیمتی اور علم باتیں شیخ کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں اور شیخ کے درس کے بعد کچھ کہنے گنجائش نہیں باقی رہتی ہے سوائش کے کہ ہم شیخ کے لیے دعا کریں اور آپ لوگوں سے بھی ہماری ہمیشہ یہ درخواست رہتی ہے کہ زیادہ زیادہ آپ لوگ شرکت کریں اور یہ جو علم کا سمندر شیخ بہا رہے ہیں اس زیادہ زیادہ ہم اور آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اللہ حبلامن ہم سب کو توفیق جامن اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو شیخ دو حدیثیں شیخ نے آج شرح کی ہیں حدیث نمبر پینتیس اور چھتیس اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو پھر باقی حدیثیں کی شرح کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کی آفات فرمائے اور اس شرح کی دینی مجلسوں میں اللہ تعالی ہم سب کو شرکت کی توفیق دے اور آج میں نے دیکھا کہ شیخ کا درس جمعرات کو بھی ہوتا ہے الغاد داوا سینٹر کے زیر نگرانی طالباً ٹائمنگ یہی ہے جو ہم لوگوں کی ہے جمعرات کو سات بجے سے شیخ کا درس ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ لوگ جڑیں اور سنیں اتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھائیں اور اس طرح کے مجالس میں ابھی آپ نے بڑا ہی اہم فائدہ سنا اگرچہ آپ اس مجلس میں موجود نہیں ہیں لیکن آپ کا یہ سننا بھی اسی کے اندر شامل اور داخل جیسا کہ شیخ نے علماء کے اخبار کے روشنی میں اس کی شرح فرمائی تو اللہ تعالی اس طرح کی دینی مجلاس مجالس میں ہمیں شرکت کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے علم عمل کا نام ہے خشیت کا نام ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے آمین جزاک اللہ خیل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ